بسم اللہ تو السلام یا حبیب اللہ علی یا نبی اللہ لا اله الاك وا صحابك يا نور الله نويت سنت الاعتكاف فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے اصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کا فرمانے آفیت نشان ہے جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی صلواللحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلالہ و صحبہ بارک و بارکہ وسلم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا امام شاہاب الدین ابو بکر محمد بن مسلم زہری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے درس حدیث میں چالیس سے زائد احادیث بیان فرمائیں آپ رحمت اللہ تعالی لے اگلے روز جب تشریف لائے تو طلبہ سے ارشاد فرمایا کہ سب دیکھیں سب کتاب دیکھیں تاکہ میں حدیث بیان کروں پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں سے میں نے کل کون کون سی احدیث بیان فرمائی دی آپ رحمت اللہ تعالی لے کہ اس سوال پر وہاں موجود طلبہ کو جواب نہ دے سکے اسی دوران ایک طالب علم یوں گویا ہوا کہ یہاں ایک نوجوان ایسا ہے جو گزشتہ کل بیان کردہ احادیث سنا سکتا ہے سید امام زہری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہ کون ہے ارض کی ابن عامر پھر ابن عامر نامی اس نوجوان نے بردستہ وہ چالیس کی چالیس احادیث زبانی سنا دینے امام زہری رحمت اللہ تعالی نے جب اس نوجوان کی قوت حافظہ کو ملاحظہ فرمایا تو وہ خوش ہوئے اور انہیں ان تعریفی کلمات سے نوازا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی یہ احادیث یاد ہوئی ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدہ امام ظہری رحمت اللہ تعالی لے جیسے جلیل القدر محدث نے ابن عامر نامی جس نوجوان کے قوت حافظہ کے یہ کلمات یہ ارشاد فرمائے ان کا نام مالک بن انس ہے اور یہ وہی ہیں جن کو زمانہ امام مالک اور اللہ تعالی لے کے نام سے یاد کرتا ہے چار مشہور اِم مشتحدین میں سے ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قوت حافظہ یادداشت کہ ایسی نعمت عطا کی کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے خود اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز ایک بار دیکھ لیتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں پھر مجھے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی اللہ کی ان کو رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ رحمت اللہ تعالی لے نقوت حافظہ اور خدا داد صلاحیت کے بدولت اس دین اسلام کی ایسی خدمت سر انجام دی کہ آپ کو عالم مدینہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ لقب جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ لقب بارگئے رسالت سے حاصل ہوا جیسا کہ ترمزی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگ طلب علم کی خاطر کثرت سفر کی وجہ سے اپنے اونٹوں کے کلیجے پگلا دیں گے لیکن پھر بھی عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے تو حضرت محدس مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان بن اوینا اور رحمۃ اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عالم مدینہ کا مزداق سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی لے. تو میرے بیٹھے بیٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دینی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی اس کا جو حصول ہے اس دونوں چیزوں کے لیے اچھی یادداشت اچھا حافظہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دینی دنیاوی معاملے کی اہمیت و افادیت فوائد و ثمرات اور نقصانات پر مشتمل اہم ترین معلومات ہمارے ذہن میں جتنی زیادہ بختہ ہوگی مقصد پانے میں اس کی لگن اتنی بڑھے گی اور یقینا ہمارے لیے وہی معلومات مفید ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہو اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے قوت حافظہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یادداشت جس کی مضبوط ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تو جو قوت حافظہ ہے یادداشت جس کو کہتے ہیں ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے کون کون سے معاملات میں اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے اور اس کی جانب توجہ نہ دینے سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے تو آج اس ضمن میں انشاء اللہ کچھ باتیں ارض کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ حافظہ جب مضبوط ہوگا تو جو علماء نے اخروی فائدے اس کے تحریر فرمائے ہیں ان میں یہ ایک بیان کیا جاتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے حقوق اللہ کی معرفت جاننا ضروری ہے اللہجل کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوگا اس کا علم ضروری ہے اور اللہ اللہجل کی حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کو نہ صرف وہ تمام حقوق معلوم ہوں بلکہ ان ادائیگی کے لیے ان کا ازبر ہونا ان کا یاد ہونا بھی ضروری ہے مثلا نماز کی ادائیگی کا تعلق حقوق اللہ سے لہذا جب تک بندہ نماز کے احکام یاد نہیں کرے گا اس وقت تک یہ حق درست طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اسی طرح دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں یادداشت کا بے حد اہم کردار ہے تو یہاں یہ بات مطلب سمجھنے کی ہے کہ آپ اور ہم یادداشت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل کورے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے جو بہت ذہین ہوں گے بڑی بڑی کتابیں ان کو یاد ہوں گی بڑے بڑے لیکچر انہوں نے سنے زبانی سنے فورن یاد ہو گئے لیکن اس کا بھی یہ دیکھا جائے گا کہ تعلق کہاں سے آیا اس شخص کا جو دائرہ کار ہے جو اس کا علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں کچھ دینی لحاظ سے بھی ہے یا دنیاوی طور پر ہی ہے. مثال اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو جناب ہزاروں دوائیوں کے نام بم سپیلنگ یاد ہو جاتے ہیں مگر معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو چھ کلمے بھی نہیں آتے ڈاکٹر صاحب کو چھ کلم بھی یاد نہیں ہیں آپ بڑی بڑی لا کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں کون کون سا قانون کس کس وال میں ہے کون سے پیج میں ہے کون سی لائن پر ہے آپ کو یہ سب باتیں یاد ہے لیکن آپ کو تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے آپ بڑے ماہر ہیں تاجر بزنس مین بڑے زبردست ہیں کسی نے نیا بزنس اگر شروع کرنا ہے آپ نے اس کو بڑے زبردست ٹپس دے دیے آپ اس کو بڑی اچھی گائیڈنس گائیڈ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ کا کاروبار کیسے بڑھ سکتا ہے آپ اپنے انکم میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں کہاں سے مال لیا جائے گا تو یہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے مگر کمال کی بات ہے آپ کو نماز کے فرائل بھی یاد نہیں آپ کو غسل کے فرائل بھی یاد نہیں اور واقعی اس معاملے میں بعدوں کا دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بندہ قرآن پڑھنے آتا ہے نماز پڑھنے آتا ہے دینی کوئی کتب یا اس کی کوئی مطالعہ کر کے کوئی بات سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو فورن کہتا ہے یار میری یادداشت بہت کمزور ہے یعنی شیطان اس وقت اس کو دو دن میں تین دن میں ہی تھکا دیتا ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ جس دنیا جس دنیاوی عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیاوی عہدے پر بیٹھنے کے لیے آپ نے سال کا سفر کیا ہے ایک بہت بڑا آفیسر بننے کے لیے آپ نے بیس سال کا سفر کیا ہے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے کتنے ٹیوٹر پڑھے ہیں آپ نے کتنے ٹیچر حاصل کیے اور ان تمام معاملات کو کرنے کے بعد آپ ایک آفیسر بنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس دنیاوی عہدے پر بڑا مہارت حاصل کر لی لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو فورن اس بات کو کہہ کے نکل جاتے ہیں مجھے کوئی یاد نہیں ہوتا ہے میرا افزا بہت کمزور ہے اور پھر اس پہ کوشش بھی نہ کرنا یہ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ حقوق اللہ کے معاملات اللہ نے مال دیا مال دیا تو مال دیا تو اس کی زکات بھی ادا کرنی ہے آپ زکات دینے کے لیے جب کسی سے بات کرتے ہیں عالم صاحب سے مفتی صاحب سے دارالفطل سنت چلے گئے انہوں نے سارا حساب کتاب بنا کر آپ کو پیش کیا کہ بھئی یہ فارمولے ہیں آپ ان, ان کے ذریعے اپنی زکات نکال لیں نہیں جناب اسلام میں بڑی سختی ہے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ اپنے کمنٹس دے دیتے ہیں اور بعد اوقات تو اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر اللہ تعالی نے آپ کو اچھی یادداشت دی ہے تو واقعی ایشور غور کریں کہ یہ یادداشت صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی خالی منصب حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا آپ کی یہ اچھی یادداشت جو ہے اس سے آپ نے دین کو بھی کوئی فائدہ پہنچا ہے دین کا علم بھی حاصل کیا کہ نہیں کیا آپ کی اولاد ہے اگر بہت زیادہ ذہین ہے بہت زیادہ مطلب تیز ہے آپ اس کو بہتر سے بہتر اسکول بہتر سے بہتر ٹیٹر پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ریزلٹ پر بہت زیادہ آپ نظر رکھتے ہیں ہر طرح کے معاملات میں اس کو مطلب حوصلہ افزائی کرتے اس کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں لیکن یہ تو دیکھیں آپ مسلمان ہیں آپ کا بچہ مسلمان ہے آپ کو تو ضروری تھا کہ اس کی جو تربیت کرتے وہ دینی لحاظ سے کرتے ٹھیک ہے اس نے دنیاوی جو شرعی طور پر درست سے اس نے جو علم حاصل کیا دنیاوی تعلیم چلے اس صورت میں صحیح ہوگی مگر اس کو دین کی تعلیم تو سکھائیں اس کو قرآن پڑھنا تو سکھائیں اس کو دین کے ضروری احکامات تو سکھائیں تاکہ جس طرح اس کی جو علمی قابلیت دنیاوی لحاظ سے ہے کاش اس کی یہ اچھی قابلیت جو وہ دین کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو اگر وہ قرآن پڑھنا سیکھے گا آپ ہی کے مرنے کے بعد آپ ہی کی قبر پر آ کر آپ ہی کے اصال ثواب کے لیے وہ قرآن پڑھے گا اگر اس کو آپ نے کوئی دین کا علم سکھایا ہوگا تو وہ آپ ہی کے لیے کوئی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ اچھے سے نیک کام کرے گا وہ آپ ہی کو اصال ثواب کرے گا لیکن اگر نہیں سکھایا تو ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں آپ فیملی میں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں پائلٹ بھی ہیں فوج میں بھی ہیں سب کچھ بڑے بڑے عہدوں کے افسران موجود ہیں اور باپ کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ کے لیے مولانا کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے وہ دعا کریں گے وہ قرآن پڑھیں گے تو سب ہم اٹھا کر دعا کریں گے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھا پائلٹ جو ہے اس کو فاتحہ کا طریقہ بھی آتا ہو ایک اچھا بزنس مین جو ہے اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کو عیسی علیہ ثواب کا طریقہ بھی آتا ہو یہ سب ہو سکتا ہے الحمدللہ جس نے دعوت اسلامی کے پیغام کو لبیک کہا جس نے امیر علیہ سنت کی سوچ کو حاصل کیا کئی ایسے ڈاکٹر ہیں نگران شورا نے گدشترت میں ایک بیان کیا ڈاکٹرز موجود تھے ڈاکٹرس موجود تھے وہ ڈاکٹر کو ایسے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو آپ اس مریض کو جس کو آپ دوا لکھ کر دے رہے ہیں ساتھ میں کیا ہی اچھا اس کو, کو کوئی روحانی علاج بھی دے دیں اے آج ڈاکٹر کا تو الگ ہے نا دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دم کرانے کے لیے مولانا کے پاس جاتا ہے اگر ڈاکٹر ہی مولانا بن جائے اور دین کا علم حاصل کر لیں تو جہاں اس کو وہ ہیپاٹائٹس کے مرض کا علاج دے رہے دوائیوں کے لحاظ سے تو وہیں پر ہیپاٹائٹس کا کوئی روحانی علاج بھی ساتھ میں دے دے اس کو تو الحمدللہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو اس طرح کی خیرخوائیاں کرتے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں رب تعالیٰ کی یہ نعمت قوت حافظہ اچھی یادداشت یہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں زبردست معاونت ثابت کرتی ہے پھر دوسری بات معاشرتی تعلقات میں جو ہمارا آپس کی سوسائٹی میں جو ایک دوسرے سے تعلق ہے اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز حقوق العباد ہے بندوں کے حقوق اور اگر بندوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کس قدر یہ سنگین جرم ہے کیسا اس کا وبال ہے سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے رام علی مدوان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ کے رام علی مردوان نے عرض کی جس شخص کے پاس درہم اور دوسری قسم کا مال نہ ہو وہ مفلس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال لا حق کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے تو اللہ عزوجل اس کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا اگر اس کی نیکیوں میں سے تمام حقوق ادا نہ ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں حقوق باقی رہ گئے تو اللہ عزوجل حکم فرمائے گا کہ تمام حقوق والوں کے گنا اس کے سر لا دو تمام حقوق والوں کے گنا اس کے سر لاد دو لہذا وہ سب حق والوں کے گناوں کو سر پر اٹھائے گا پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ یوں بھی زیادہ سنگین ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کرے اللہ عزوجل بھی معاف نہیں فرمائے گا لہذا قیامت کی آزمائش سے بچنے کے لیے حقوق العباد میں احتیاط نہایت ضروری ہے دنیاوی نقصان کے لیے صرف اس پہلو کو مد نظر رکھیے کہ حقوق العباد کی پامالی سے معاشرے کا سکون غارت ہو جاتا ہے لہذا جس کے ذہن میں حقوق العباد کی اہمیت نقش ہو اس کی پامالی کے نقصانات بھی ذہن نشین ہوں تو یقیناً ایسا شخص اس عظیم ترین گنا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا زبان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے زبان جب چلتی ہے تو ظاہر ہے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی کو ایک ایسا جملہ کہا جاتا ہے کہ اس جملے سے سامنے والے کی عزت تار تار ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی شخص کا اس معاملے میں ذہن ہوگا کوئی مطالعہ ہوگا کوئی یادداشت ہوگی اس کی یہ جو بات ہے اس بات کی پر احتیاط نہ کرنا میرے آخرت کے معاملے کو کتنا نقصان پہنچائے گا جب اس طرح کا معاملہ پیش نظر ہوتا تبھی تو بندہ فوراً احساس کر کے ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی کر لیتا ہے نا یار معاف کر دینا میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر پڑ گیا مجھے معاف کر دیجیے گا میرے گھر سے کچرے کی بالٹی جو آپ کے گھر گر گئی بچوں نے کیا آپ ذرا معاف کر دیجیے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ جناب ذرا نرمی سے بات کریں گے تو سامنے والا چڑھ جائے گا تو سامنے والا چڑھ جائے گا تو آپ کے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ناراض تو ہوگا لیکن آپ یہ سمجھے کہ میں نرمی سے بات کروں گا تو مجھے اس کا نقصان دینا پڑے گا یا اس طرح کا معاملہ ہوگا تو دنیاوی طور پر جس کا لین دین میں فارغ ہو گئے تو آخرت کی پکڑ سے بچیں گے نا جیسے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اور رحمان کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے تین پیسے دبائے ہوں گے قیامت کے دن سات سو با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی اب جس نے یہ معلومات حاصل کی ہو اس معلومات کو ذہن میں رکھا ہو اور کبھی کسی کے کوئی نقصان کا معاملہ ہو گیا یا کسی کا کوئی ایسا لینا دینا ہو گیا تو بھائی دنیا میں معافی تلافی کرنا آسان ہے کہ نہیں اگر کسی کا ناحق حق مطلب ہم پر زیادتی ہو گئی تو دنیا میں معافی تلافی کرنا آسان ہے کہ نہیں کیا آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یار یہ ہوا غلط یہ ہوا غلط اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو اب معافی بھی مانگ کر دنیا میں آپس میں معاملات کو کلیئر کر لیں تو یہ آسان ہے اور آج اس معاملے میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے احتیاط نہیں کی جاتی ہے بسا اوقات کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس سے سامنے والا مطلب حیران ہو جاتا ہے ایک جگہ پڑھا میں نے کہ ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی کار اب کار جب نئی آتی ہے نا تو ذرا پیار بھی زیادہ ہوتا ہے صفائی ستھرائی بھی زیادہ رکھتا ہے ہینڈ نٹ بولڈ بھی ٹائٹ کرتا رہتا ہے اس کو ایک دن گیرج میں کھڑا ہو کر وہ اپنی گاڑی کو کپڑا مار رہا تھا कपड़ा मार था कुछ मतलब स्क्रू स्क्रू टाइट कर रहा था अचानक उसका छोटा बेटा आया और छोटे बेटे ने आकर गाड़ी पर कुछ नोकिली चीज से कुछ लिखना निशान लगाने की तरकीब बनाई अब जरे नई गाड़ी थी और ये पांच छह साल का जो बच्चा था उसने इस तरह निशान डालने की कोशिश की तो उसने फौरन शोर मचाया ए क्या करते हो اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا وہ چیز اس کے ہاتھ سے پھینکی اور زور زور سے مارنے لگا اس کے ہاتھ پر اچھا وہ یہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں پانا تھا اور وہ بے خیالی میں اس بچے کے ہاتھ پر زوردار جربے لگاتا رہا اب جب آٹھ دس جربے لگائے اور بچے نے ایک دم چیخنا چلانا شروع کیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا میں نے اب ہاتھ تو لہو پورا خونم خون ہو گیا فورن بھاگے اسپتال اب اسپتال جا کر جب اس کا ایکس رے ہوا دیکھا تو پتا چلا کہ بچے کے ہاتھ کی انگلیاں اس قدر ڈیمیج ہو گئی ہیں کہ اب تو یہ جوڑیں گی بھی نہیں کاٹنی پڑیں گی انگلیاں کیا کرتے چار انگلیاں بچے کی کاٹ دی گئی اب بچہ تو بہت تکلیف میں تھا باپ بھی بہت پریشان تھا بہرحال روم میں بیٹھا بچہ رو رہا تھا کرا رہا تھا اچانک بچے نے کہا کیا کہ پپا میری انگلیاں واپس کب آئیں گی اب جیسے اس نے یہ جملہ کہا اس شخص کی کیفیت غیر باپ تھا گلتی اسی کی تھی اسی کی گلتی سے اس کی بیٹی کی چار انگلیاں چلی گئی تو ایک دم سے وہ پھٹ پڑا نہ رو پڑا اب روتے روتے وہ اسپتال سے گھر آ گیا گھر جیسے ہی داخل ہوا گھر میں گریج میں کار کھڑی تھی اب کار دیکھ کر اس کو نہ وہ سارا منظر یاد آیا نا تو زور زور سے کار کے پاس گیا اور اس کو لاتے مارنے لگا رو رہا تھا لاتے مار رہا تھا اچانک اس جگہ جہاں پر اس بچے نے نشان ڈالے تھے اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں نشانات نہیں تھے وہاں نشانات نہیں تھے بلکہ اس کے بچے نے لکھا تھا آئی لو یو پپا اسکول میں سکھایا ہوگا اب بچے کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس کو اس کی گاڑی پر نہیں لکھنا تھا لیکن اس نے ان الفاظ میں گویا اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا کہ پپا ابو میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس محبت کا اظہار جو کیا لیکن اس نادار نے اس کو نہیں دیکھا اس نے دیکھا کہ میرا نقصان کر رہا ہے آگے پیچھے کے سارے معاملات کو ہونے والی جو ریزلٹ ہے اس کو سب کو اس نے پیچھے رکھ دیا اور بے ساختہ مارنے لگا یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے کی چار انگلیاں کٹ گئیں تو سوچے غور کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہوگا تبھی تو ہم اپنی زندگی میں نرمی لا سکیں گے تبھی تو ہم اپنے ماں باپ کا وہ کو وہ مقام دے سکیں گے کہ جو شریعت کو مطلوب ہے اپنے بچوں کا ویسا خیال کر سکیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے اپنے پڑوسیوں کا وہ لحاظ رکھ سکیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے اپنے تعلق رکھنے والے اپنے رشتہ داروں سے ایسا تعلق رکھیں گے جو شریعت کو مطلوب ہے تو پتہ چلا کہ اگر اچھی یادداشت ہوتی ہے انسان مطالعہ کرتا ہے اسٹڈی کرتا ہے انسان ایسے جتیمات میں جاتا ہے انسان ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہے الحمد جو مسلمان ہیں زیر مسجد میں آتے ہی آتا ہے تو آپ مسجد میں آتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت اللہ کی رحمت سے مدنی درس کا سلسلہ ہے درس ہوتا ہے آپ درس میں شرکت کریں آپ حیرت انگیز آپ کو معلومات ملنا شروع ہو جائے گی آپ گلیوں میں جا رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے مبلک ان چوک پر کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں دائر مسجد میں تو نماز ہی آئیں گے اور دعوت اسلامی چونکہ نیکی کی دعوت کو عام کرتی ہے لہذا چوک پر درس دیے جاتے ہیں تاکہ بے نمازیوں کو بھی کچھ نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں لایا جائے آپ اس میں شرکت کریں آپ کو یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا آپ فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہے وہ مدنی حلقے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں تفسیر بھی پڑھ کر سناتے ہیں آپ اس میں شرکت کر لیں قرآن پاک کے احکامات آپ کو حاصل کرنا ملنا شروع ہو جائیں گے بات دراصل یہی پھر اجتماع میں آئے ہفتہ اجتماع میں آنا یہ الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے پھر آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو جو باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں وہ یاد کرنے کا ایک موقع مل جائے گا ایک اچھا پیریڈ مل جائے گا دوسروں تک پہنچانے کا اپ کو مطلب کوئی سلسلہ بن جائے گا اور مزید آگے چلیں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں ماشاء اللہ ہفتے کی رات ہر ہفتے کو عشا کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے آپ اپنے سمجھدار بچوں کے ساتھ فیضان مدینہ آ جائیں یہاں کا مدنی ماحول دیکھیں الحمدللہ پھر اسی طرح اگر دور ہیں کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدنی چینل پر دیکھیں آپ اسی طرح اسٹڈی کریں کتابیں لیں ابھی جو آج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مکتبت المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے حافظ مضبوط کیسے ہو حافظہ مضبوط کیسے ہو اس کتاب میں سے میں آپ سے کو کچھ بیان کر کے بتا رہا ہوں تو بڑی پیاری کتاب ہے اس کتاب کو لیجیے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اسٹڈی کیجیے اس کو اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہیں کہ جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے حافظہ مضبوط کرنے کا روحانی لا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ملے گا تو یہ کتاب جس کے دو سو صفحات ہیں ٹو اور قیمت صرف ففٹی فائیو روپیز پچپن روپے یہ کتاب حاصل کر کے لیجئے گھر میں رکھیے بلکہ اللہ توفیق دے تو اپنے گھر میں ہم کو مدنی لائبریری بنانی چاہیے مکتبۃ المدینہ کی ہر کتاب ہر حصہ ہو تاکہ ہماری اولاد ہمارے بچے ہمارے گھر والے اس کا مطالعہ کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں تو بات چل رہی تھی حقوق عباد کی تو معاشرے میں گویا اس بات پر تو سب اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ مجھے ہمیں ہمارے حقوق دو ہمیں ہمارے حقوق دو لیکن مجھ پر کتنوں کے حقوق نکلتے ہیں مجھے بھی تو جاننا چاہیے میں بھی تو جانوں کہ میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا ہے میں بیٹا ہوں تو اپنے ماں سے مجھے کیسے ادب سے بات کرنی ہے ان سے میرا کیسا قریبی رشتہ ہے کیسا قریبی تعلق ہے مجھے آخرت میں ان کے بارے میں کیا کیا معاملات کا مطلب حساب دینا پڑے گا کن کن باتوں کا مجھے مطلب ذہن دینا پڑے گا تو یہ باتیں کب ہوں گی جب اس کی معلومات ہوگی تو یادداشت اگر ہوگی علم،, علم حاصل کریں گے یاد بھی رہے گا تو یہ یادداشت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے گی اسی طرح علماء فرماتے کہ اس یادداشت کی ایک برکت یہ کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کسی خاص فضل و کرم کا نزول ہو ایسے دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں اور ایام اللہ یعنی اللہ کے دن کو یاد رکھ کر انہیں منانا بھی صالحین کا طریقہ رہا ہے اس سے جہاں خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہیں کئی بگڑے کام بن جاتے ہیں اس لیے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں اب جشن ولادت کے دن آتے تو کیسی خوشیاں ہوتی ہیں جشن ولادت کے دن یاد رہتے ہیں نا کہ ربی اول کا مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ زیقاطت الحرام کا ہے اگلا مہینہ زل حجا کا ہے ذلحجہ کے دس دن کی اہمیت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اسی دنوں کے کہے گئے ان دنوں میں قربانی کے دن بھی آتے ہیں پھر محرم الحرام تو یہ آشورے کا دن اس کی اہمیت ہے تو ایام اللہ پھر اسی طرح معراج شریف سبحان اللہ منائی جاتی ہے ستائیس رجب کو ہمارے سیدی مرشدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی لے کا عرس یہ منایا جاتا ہے گیارہ رب الآخر کو چھٹی شریف آتی ہے خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا عرس جو وہ 6 رجب کو منایا جاتا ہے الحمدللہ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس پچیس سفر کو منایا جاتا ہے خود ہمارے پیارے امیر اہل سنت کا جشن ولادت چھبیس رمضان مبارک کو منایا جاتا ہے تو یہ ایام اللہ یعنی یہ جو اچھے جو مبارک دن ہیں ان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ منا کر مسلمان اس کی برکتیں حاصل کرتے تو ان دنوں کو منانے سے اسلاف کی سیرت سے آگاہی ہوتی ہے بھئی یہ دن جب آتے ہیں گیارہویں کا مہینہ آتا ہے تو وسفا کی سیرت کے بیانات کے خوب چرچے ہوتے ہیں معراج شریف کے دن آتے ہیں تو معراج کے واقعات بیان کر کے ہم ایمان کو تازہ کرتے ہیں چھٹی شریف آتی ہے تو خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کو بیان کر کے ایمان کو حرارت ملتی ہے تو بہرحال میرے میٹھے میتھے ہو پیارے پیارے سائن بھائی ان واقعات کو پڑھ کر ہوتا کیا ہے نیکیا حاصل کرنے کا جذبہ ہے اور گنا سے بچنے کا ذہن ملتا ہے لیکن بدقسمتی اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے کہ آج مسلمان اور مسلمان کی اولاد ان کو ان ایام کے متعلق معلومات نہیں ہوگی بلکہ زمین میں ایک بڑی نصیحت آموز ایک بات پڑی تھی گئی کہ ایک غیر مسلم خاندان نیٹ پر تلاش کر رہا تھا کہ قربانی کے دن کب آتے ہیں چنانچہ بلکہ اس واقعے کو بیان کیا ایک ٹیچر نے اور ایک ورکشاپ تھا تربیتی کوئی یوں سمجھے کہ دورہ تھا کوئی تو اس میں ٹیچر نے اس طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک غیر مسلم خاندان نیٹ پر اس بات کی تلاش کر رہا تھا کہ بکر عید کے دن کب ہیں کب آتے انہوں نے سرچ کر لیا اب انہوں نے معلومات لینا شروع کی کہ جو جانور زبا ہوتا ہے یہ جانور کیسا ہونا چاہیے ساری معلومات لے لی جانور کو قربان کب کیا جاتا ہے یہ بھی معلومات لے لی جانور کو کاٹا کیسے جاتا ہے یہ بھی معلومات لے لی جانور کا گوشت کیسے تقسیم ہوتا ہے یہ بھی معلومات لے لی اب بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ دن کب گائیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے آخرے کار ایک وقت آیا کہ ان کا ان کو پتا چل گیا کہ بھائی وہ دن آ رہے ہیں جیسے چاند نظر آ گیا اب دس دن باقی ہیں اب وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں گئے اور جو جو انہوں نے تفصیلات چیک کی تھی نیٹ پر کہ جانور کیسا ہونا چاہیے تو انہوں نے بالکل اسی کے مطابق جانور خریدا اب بچے بھی ساتھ تھے بڑے خوش اور گھر پر اس جانور کو لیا جانور کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے کھلایا پلایا جا رہا ہے اب پتا چلا کہ کل جو سو ہے نا یہ جانور کو کاٹنے کا دن ہے اور سارے بچے گھر والے سب صبح صبح اٹھ گئے جانور کو لٹایا گیا بھائی کیسے لٹانا ہے ایسے لٹانا ہے کیسے کاٹنا ہے ایسے کاٹنا ہے کیسے کھال اتارنی ایسے کھال اتارنی کیسے گوشت بنانا ہے ایسے گوشت بنانا ہے اب جب کاٹ لیا گیا گوشت کٹ ہو گیا تو اب پوچھا بھئی اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں تو وہ تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ تین حصے بنائیں گے ایک یہ, ایک یہ, ایک یہ. اچانک گوش بناتے بناتے وہ خاندان کا جو مرد تھا اس نے آواز لگائی ارے آج تو سنڈے اتوار ہے آج تو ہمیں عبادت خانے جانا تھا چرچ جانا تھا اب جلدی جلدی سب نے اپنا کام سمیٹا اور فورن چرچ روانہ ہو گئے یہ کہہ کر وہ ٹیچر خاموش ہو گیا اب سارا ورکشاپ جو تھا وہ حیران تھا اور آپس میں بات کرنے لگا کہ یار یہ جو بات بیان ہوئی تو یہ جو غیر مس... یہ جو با... بیان ہوا جانور کاٹنے کا تو یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا تو آخر کسی نے اٹھ کر کہا کہ سر آپ نے جو واقعہ بیان کیا جس آدمی کا تو ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ آدمی مسلمان تھا یہ غیر مسلم تھا کیونکہ آپ نے بڑا کنفیوز کر دیا ہم کو کہ اگر یہ غیر مسلم تھا تو پھر اس طرح سے اس کو قربانی کے دن یاد رکھنا قربانی کا جانور خریدنا جانور کو ہمارے اسلام کے طریقے پر کاٹنا اس کے گوش بنانا اس کا گوش تقسیم کرنا اگر یہ مسلمان تھا تو, تو صحیح ہے لیکن غیر مسلم آپ نے کہا کہ اس کو پھر اگر یہ مسلمان تھا تو پھر یہ چرچ کیوں گیا تو آپ نے کنفیوز کر دیا ہم کو اب وہ ٹیچر مسکرا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج اس دور میں کوئی غیر مسلم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اے کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جو مسلمانوں کے تہوار کو یاد رکھتا ہو مسلمانوں کے تہوار کو یاد رکھتا ہو کہ بھئی قربانی کے دن آ رہے ہیں چلو بھئی جانور خریدو پالو اس کو کاٹو یہ کوئی نظر نہیں آئے گا لیکن ایسے بہت سے نادان مسلمان نظر آئیں گے جو غیر مسلموں کے تہوار کو یاد رکھتے کہ فلا فلا دن تے غیر مسلموں کا آ رہا ہے اس دن یہ غیر مسلم کون سے کپڑے پہنتے تو یہ نادان مسلمان اپنی بچوں کو بھی وہ کپڑے پہناتا ہے یہ غیر مسلم اپنے گھروں میں کون کون سی مطلب سجاوٹیں کرتے ہیں؟ یہ آج کا نادان مسلمان اس غیر مسلموں کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے تو کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری اولاد یا ہم ذاتی طور پر خود اسلام کے معاملات کو نہیں جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں تو غیر مسلموں کے طور طریقے جانتے ہیں ان کے تہوار جانتے ہیں ان کے انداز جانتے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو یادداشت دی ہے آپ ذہین ہیں تو اپنے ایمان کی حرارت کو بیدار کیجیے اپنے دین اسلام کے معاملات کو سیکھیے اپنی اولاد کو ان باتوں کو یاد کرائیے اگر یاد رکھنا ہے تو رمضان مبارک کے دن یاد رکھے اگر یاد رکھنا ہے تو شب قدر کو یاد رکھیے اگر یاد رکھنا ہے تو ذوالحجہ کے مبارک دنوں کو یاد رکھیے اگر یاد رکھنا ہے تو کربلا کے وہ واقعات یاد رکھیے کہ جس میں اسلام کی خاطر اپنے خاندان کو کٹوا دیا گیا قربان کر دیا گیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا گیا اگر یاد رکھنا ہے تو غوث سے اعظم کی سیرت کو یاد رکھیے یاد رکھنا ہے غریب نواز کی سیرت کو یاد کیجئے کہ کس طرح سے نوے لاکھ کافروں کو مسلمان کیا کیسی دین کی خدمت کی کیسے ہمارے بزرگوں نے اس دین کو سیکھنے کے لیے سفر کیا کس طرح سے اپنی جان کی قربانیاں دیں اپنے مال کو اس دین کی سربلندی کے لیے صرف کیا اپنی اولاد کو علم دین سیکھنے کے لیے روانہ کیا اس اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے کوششیں کی حافظ قرآن بنانے کے لیے یاد رکھنا یہ رکھیے فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھ کے یاد رکھیے کہ کیسی عظیم حکومت انہوں نے سجائی سدی کے اکبر کی وہ صداقت وہ عشق رسول کے واقعات یاد کیجئے کہ کس طرح آکا صلی اللہ علیہ وسلم علی کی اس امت کی خیر خوائی فرمائی عثمان غنی کی وہ سخاوتوں کو یاد کیجئے وہ تلاوت قرآن کو یاد کیجئے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شجاعت و بہادری کو یاد کیجیے ان کو یاد رکھیے مگر کہاں ہیں کہاں ہے کہاں, کہاں ہیں جس کو مطلب کوئی ایسی سیرت میں یاد ہو کہ ان بزرگوں کے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے بھائی آپ بتائیں ذرا انہوں نے کیسے سفر کیا آپ ذرا بتائیں ہمارے بزرگان خلفا راشدین حکومت کیسے کی آپ پوچھئے آج کے اسٹوڈنٹس کو یا آپ کو دنیا کے سارے کافروں کے نا جانے کس کس کی ہسٹری آپ بتائیں گے آج آپ کو یادداشت ملی ہے نا آپ بہت ذہین کہلاتے ہیں نا کریے کیجئے نا قرآن باغ پڑھیے نا قرآن مطالعہ کیجئے نا ایسی کتابوں کا جس سے آپ کے دین کو تقویت ملے آپ کے دین کو ترقی ملے آپ کا دین اور آگے بڑھے اور مسلمانوں کی خیر خواہیوں کے معاملات کو یاد دیکھے تو صحیح لیکن کہاں کسی کو فرصت ہے کہاں کسی کو ٹائم ہے ہم سوشل میڈیا پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں تیار ہیں بدقسمتی قسمتی سے قرآن کھول کر بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم دین کا مطلب دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے اپنی اولاد پر صرف کر رہے ہیں اور دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں بھائی دعوت اسلامی نے آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن دے دیا یار پڑھیے نا پڑھائیے نا, پڑھائی نا اپنے بچوں کو پڑھائیے نا اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں پڑھاتے آپ مسلمان ہیں جی ہاں مسلمان ہیں تو جو مسلمان کا ایک انداز زندگی ہونا چاہیے اس کے لیے کوشش کیجئے تو اللہ نے اگر یہ اچھی یادداشت دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہی اگر یادداشت ہوتی ہے اللہ والوں کے حالات زندگی جیسے میں نے ارض کیا ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو کا پیٹرن بنائیے عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھ کر دیکھیں کیسی زندگی گزاری سبحان اللہ اور ساری کتابیں اس پر لکھی ہیں فیضان فاروق اعظم کی دو جلدیں آپ پڑھیں عمر بن عبد العزیز کی جو حکایت ہے چار سو پچیس آپ پڑھیں کتابیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا مزے کو مزہ آ جائے گا کہ یار کیا ہمارے بزرگوں کی زندگی گزری پھر اسی طرح حصول عبرت یہ یادداشت ہوتی ہے تو ویسے واقعات یاد ہوں کسی کا حادثہ یاد ہو کسی کو یہ سوچ کر اپنی موت یاد یاد تو رکھیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے شعور دیا ہے لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو واقعی آتے ہیں کورس کرنے کے لیے کئی کورس کرنے والے آتے ہیں یار ہمیں یاد نہیں ہوتا بھائی یاد نہیں ہوتا تو آپ نے کوشش کتنے دن کی سات دن میں آپ فیضان نواز کورس کرنے آ گئے ٹھیک ہے لیکن سوچے اگر نہیں ہوا تو کیوں جا رہے ہیں رک جائیں نا یہاں پر پھر دوبارہ کر لیں پھر دوبارہ کر لیں بھائی ایک ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں اتنے اتنے گھنٹوں دے رہے ہیں اتنے اتنے دن جناب ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں چھ چھ مہینے کی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسا ادارہ ہوتا ہے وہ چار مہینے بیچ دیتا ہے چھ مہینے بیچ دیتا ہے ایک ایک سال کی ٹریننگ کے لیے چلے جاتے ہیں کوئی ماں یہ نہیں کہتی بیٹا تو چلا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا تو یہ کر لے گا تو یہ کیا ہوگا نہیں بیوی اپنے شور کو روانہ کر رہی ہے کہ آپ جائیں بلے ایک سال کی ٹریننگ کر لیں آپ کے پچاس ہزار روپے تنخواہ میں بڑھ جائیں گے ہمارے گھر کو بڑا سکون ہو جائے گا تو دنیا کے لیے سب طرح کی قربانیاں دینے کے تیار ہیں افسوس کہ دین کا علم حاصل کرنے دین کی سربلندی کے لیے آج مسلمانوں کو پاس ٹائم نہیں ہے تو سوچیں غور کریں اپنا انداز زندگی بدلیں اپنے کردار سے اپنے افعال سے اس دین کو تقویت پہنچائیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اجتماع میں شرکت کریں اسٹڈی کریں کتابیں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علی وََ وسلم ابھی انشاءاللہ شاء فیضان مدینہ میں اذان جمعہ پہلی اذان جمعہ ہوگی اس کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے